السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا پینتیسواں لیکچر ہے میں حسب سابق آپ کو تھوڑا سا اس لیکچر کے بارے میں اور جو گزشتہ لیکچر ہم نے جو لاسٹ ہم نے جو اٹینڈ کیا اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بریفنگ دے دوں آج کا لیکچر ہمارا رول آف ٹیکنالوجی کا ہے ان ایس ایم ایز کہ کس طرح سے مختلف جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایس ایم ایز پہ افیکٹ کرتی ہیں ان کا پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے اسپیشلی اگر ہماری جو انڈسٹری ہے آریشن کے بعد یا پھر رورل ایریا میں جو انڈسٹری ہے اس پہ اس کے افیکٹس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا کہ جی کوالٹی کنٹرول کیا ہے آخر میں ہم مارکیٹنگ پہ آئے مارکیٹ کو ڈسکس کیا جو مسنگ سیگمنٹ تھا وہ ایک یہ تھا جی کہ کس طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کرا کے یا اس کو شامل کر کے ان سارے عوامل کے ساتھ کیسے بینیفیشل بنا سکتے ہیں اپنے لیے اپنی ایس ایم کے لیے اور ایک اقتصادی نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ نالج بیس ٹیکنالوجی ہے آج کی ٹیکنالوجی ہے یہ نالج بیس ٹیکنالوجی ہے اس میں جب تک آپ کمپیٹیونیس کا خیال نہیں رکھیں گے دوسری دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے دوسرے فیکٹرز کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے پیچھے رہ جائیں گے ایس ایم ای ایک بیک, بیک بون ہے اکانومی کا اور ہماری اکانومی بیسیکلی از دی اکانمی آف ایس ایم ای اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس کے بعد ہم اس جو نیکسٹ ڈیز میں پڑھیں گے وہ دو امپورٹینٹ چیزیں ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں ایک تو آئی ٹی کی جو ڈائریکٹ رول ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس کے اندر ایس ایم ایس کے اندر ہا it can be uh, fit into the picture اور uh, جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جی کس طرح سے جو ڈبلو ٹی ہے order, یہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے ہم نے uh, جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی مم ممکنہ کوشش کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ٹو میٹ دا چیلنجز تو یہ ہمارے بیسیکلی میں نے آپ کو ایک مختصر سا ایک جو جائزہ ہے وہ اس کے سسلے میں دیا ہے کہ جی ہمارے موجودہ ٹاپک جو ہے ہمارے آنے والے دنوں کے جو ٹاپکس ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے اور یہ بیسیکلی جو رول آف ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو یوں تو ہر چیز ہی عام ہے اپنی اپنی جگہ پہ لیکن جو لیبر بیس انڈسٹریز ہوتی ہیں ہمارا ملک بیسیکلی جہاں پہ انڈسٹری ہے وہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے کرافٹ مینشپ انٹینسو انڈسٹری ہے کیونکہ ہماری لیبر فورس جو ہماری کرافٹ مینشپ ہے اس کا لیول بہت اچھا ہے اس کا معیار بہت اچھا ہے تو جب کامبینیشن بن جاتا ہے ٹیکنالوجی کا اور لیبر انٹینسو انڈسٹری کا تو بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹریل گروتھ کے لیے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون سارے ایسپیکٹس اس کو دیکھتے ہیں چپ ٹیکنالوجی کے ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ٹیکنالوجی کے انوویشن کے اور کس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا میز جو ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں لیٹ اسٹارٹ ایٹ رول آف ٹیکنالوجی ہمارا جیسے میں نے گزارش کی آج کا یہ ہمارا مین سبجیکٹ ہے مین ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے روشنی ڈالنی ہے اینڈ اپروپریٹ ٹیکنالوجی پاتھ ہیز ٹو بی ڈرائیوڈ فرام ڈیولپمنٹ گولس آپ کو جب ایک اپنے ہدف کا پتہ ہوگا آپ کو اپنے ایک ترقیاتی ہدف کا پتہ ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنی کیا حد مقرر کی ہوئی ہے ڈویلپمنٹ کی ترقی کی اس حساب سے آپ کو اپنے ٹیکنالوجی کے جو رستے ہیں وہ متعین کرنے پڑیں گے اگر ہم نے یہ ہدف رکھا ہوا ہے فرض کیا کہ ہم نے پانچ سال کے اندر اندر خود کفیل ہو جانا ہے کاغذ بنانے کے سلسلے میں یا پیپر پروڈکٹ کے سلسلے میں اگر ہم یہ ہدف بنا لیتے ہیں تو ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو بیسک جو یونٹ ہے اس سے ترویج دیتے ہوئے اس طرح سے آگے آنا ہے کہ ان پانچ سالوں میں ہم اس طرح سے ٹیکنالوجی کو آگے لے آئیں اس کے جو انسٹیٹیوشن ہیں سپورٹنگ جو سپورٹیو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بڑھائیں اس کی جو گراس روٹ لیول پہ اس کی جو ایجوکیشن ہے اس کی جو ٹریننگ ہے اور اس کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر ہے انفراسٹرکچر سے مراد یہاں پہ میری روڈز یا الیکٹریسٹی یا دوسری چیزیں نہیں ہیں بیسکلی جو کنسیو کرنے کا اس میں کیپبلٹی ہے بندوں میں جو آئیڈیا ہے لیبر فورس میں یا جو اسکلڈ لیبر ہے یا مینجمنٹ میں اس ٹیکنالوجی کو وہ ہم نے بلٹ اپ کرنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہم نے اپنے گولس کو دیکھ کے ہم نے اپنی راہ متعین کرنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم اس طرف بڑھیں گے اور کیا کیا جو کیا حکمت عملی ہم اختیار کریں گے اس کو ان گولز کو اچیو کرنے میں سو فرز دا ٹیکنالوجی اس کنسرنڈ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزیمپل دیتا ہوں بڑی سمپل سی ایگزیمپل ہے بڑی آسان سی مثال ہے اگر آپ اپنے دیہاتی علاقوں میں آپ کو اتفاق ہو وزٹ کرنے کا یا آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں یا میں بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا یعنی ابھی بھی یہ ہو رہا ہے اور خود میں نے جا کے دیکھا ہے جی جب آپ کسی چیز کو رول کرتے ہیں تو اٹس اٹس بیسیکلی ہینڈ ڈریون مشین کہ آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ ایک رولنگ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کوئی ٹول لگا کے اس کی جو ہے وہ سرفسنگ کرتے ہیں اب ایک آدمی اگر صبح سے شام تک اس کو ایک سٹرنگ کے ساتھ ایک رسی کے ساتھ رول کرتا ہے فسٹ کیا وہ ایک, ایک لکڑی کو گول شیپ دینا چاہتا ہے کسی پروڈکٹ کے لیے اور اس کو سارا دن وہ اس کی سروسنگ کرتا ہے تو میں بی ایک دن اس کو پورا یا دو دن لگ جائیں اس کو کرنے میں اور محنت اس کی لیدا ہے لیکن اگر اس کی جگہ ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی ہے تو می بی اٹس ففٹین منٹس اور تھرٹی منٹس جاؤ تو دیکھیں یہ ایک وہ مثال ہے جو بڑی کروڈ سی ہے اور بڑی عام سی مثال ہے لیکن فرق یہاں پہ پڑتا ہے کوالٹی بہتر ہو گئی لیبر آپ کی بچ گئی را مٹیریل بچ گیا آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹرن اوور ہے وہ بڑھ گئی تو اس طرح سے میں آپ کو جو مثال سادی دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اتنی چھوٹی لیول پہ ہم یہ ریزلٹ اچیو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو جب میگا لیول پہ یا میکرو لیول پہ لے کے جا کے دیکھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اس کی مثال ہمارے پاس ہے کوریا ہے جاپان ہے چائنا ہے خود ہمارا ملک ہے کہ کس طرح سے جہاں جہاں پہ انٹروڈیوس کی ہم نے ٹیکنالوجی وہاں وہاں کس طرح سے اس کے سمرات آئے جہاں پہ کمپیوٹر بیسڈ آٹومیشن آئی یا جہاں پہ اور ہم نے جدید چیزیں جو تھی وہ انٹروڈیوس کی اسٹینڈرڈس ٹیکنالوجی کے انٹروڈیوس کیے تو وہاں پہ وہ جو چیزیں تھیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کے وہ مراحل جو طے کر لیے تو لہذا ہماری جو ڈٹرمنیشن ہے ہماری جو راہیں متعین ہوتی ہیں کہ ہم نے کس حد تک ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے وہ ہمارے ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے پھر ہے جی ٹیکنالوجی ریزلٹس کیا کیا اس کے جو ہے آ, فوائد کیا ہیں یا اس کے جو ہے نتائج کیا ہیں پروڈیوسنگ امپلائمنٹ اپرچونٹیز جب ایک آپ نئی ٹیکنالوجی جو ہے نئی ایک آ, کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ اکیلے ہی ایک کریکٹر نہیں ہے کہ جی بس سمپلی آپ نے ایک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر دیا اینڈ اٹس سمپل وہ اپنے ساتھ اپنے ثمراٹ لے کے آتی ہے اپنے فوائد لے کے آتی ہے اپنے بینیفٹس لے کے آتی ہے اور وہ بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں امپلائمنٹ بینیفیشل جو اس کے فائد ہیں ملک کی ترقی آپ کے جو ہے اضافہ جو آمدن میں آپ کی مختلف جو اس کے ساتھ سیکنڈری انڈسٹریز ہوتی ہیں یا وینڈرز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں تو فرسٹ جو اس میں ہے وہ ہے پروڈیوسنگ امپلائمنٹ اپورچونیٹیز یعنی جتنی ٹیکنالوجی آئے گی اتنی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی اتنی آپ کو اسکلڈ لوگوں یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لیے اثر دوں کہ کچھ اس کی نگیٹوٹی بھی یہاں ریسرچ میں ہے لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ اس ان ممالک میں ہے جہاں پہ لوگ روباٹکس تک جا پہنچے ہیں جہاں پہ مشین اورینٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مین پاور ریشو کم ہے یہ ہم نے شروع کی اپنے انیشل چیپٹر میں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب ہم ایس ایم ایز کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ ہم لیبر کی بیس کے اوپر اس کو ڈیفائن کریں جیسے کئی ممالک میں آٹومیشن ہے تو آٹومیشن میں آ کے لیبر کم ہو جاتی ہے لیکن ہم جس سطح پہ ہم ہیں ترقی پذیر ممالک میں اور ان ممالک میں جہاں پہ انڈسٹری لیبر انٹینسو ہے وہاں پہ آکے جو امپلائمنٹ ہے وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ساتھ دی ہے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ جس ملک کے اندر مین پاور زیادہ ہو اچھی مین پاور ہو کرافٹ مینشپ اور لیبر ان انڈسٹری ہو اگر اس کے ساتھ کامبینیشن مل جائے ٹیکنالوجی کا تو اس سے بہتر کوئی فائدہ مند کامبینیشن نہیں ہوتا یہ اسٹڈیز کہتی ہیں اکنامکس کی نیکسٹ اس میں کیا ہے جی گریٹر انکم جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ٹو ڈفرنٹ انکم گروپس گروپس کیا ہیں آپ کا پرائم جو ہے مینوفیکچر وہ ہے آپ کے ریٹیلرز ہیں آپ کے ہول سیلرز ہیں آپ کے وینڈرز ہیں مختلف آپ کے جو طبقات ہیں انڈسٹریل جیسے لیبر ہے جیسے اس کی را مٹیریل کے سپلائر ہیں یا جو بھی اور اقتصادی اس کے جو فائننشیل سیکٹرز ہیں ان کے اندر سے اس کے جو ضمراٹ ہیں وہ بڑھتے ہیں جو جو آپ اس کو پھیلائیں گے اسی طرح سے اس کی جو ڈویلپمنٹ ہے مختلف ایریاز میں وہ بڑھے گی اس میں جب آپ ایک فرس کیا کہ ایک ٹیکنالوجی کو لیتے ہیں اور اس کی جو پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کا وینڈر بیس بڑھے گا وینڈر بیس بڑھے گا تو ظاہر ہے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی امپلوائمنٹ جنریشن ہوگی تو ایک جو لوکل لیول پہ خوشحالی ہے وہ زیادہ آئے گی میں اس کو آپ کو ایک اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج سے آپ اگر پندرہ سال یا بیس سال پہلے بلکہ اس سے بھی کم آپ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو ایک مروج چیز تھی ٹیکسٹائل میں نیٹ ویئر اسپیشلی میں اس کو کہوں گا نیٹویئر میں بہت زیادہ جو تھا وہ ایک اٹ واز جسٹ بیسک انڈسٹری اور اس میں کوئی خاص وہ ترویج نہیں تھی اور بڑا ایک عام سی ہمارے جو گھریلو جو ضروریات ہیں یا ڈومیسٹک نیڈز ہیں جو سویٹرز کی یا جو ہمارے انڈر گارمنٹس وغیرہ ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے سی ایک انڈسٹری تھی پھر اس میں انڈکشن ہوئی ٹیکنالوجی کی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ. اور پھر آج وہ سٹیج آ یا ہمارا ملک جو ہے وہاں پہنچ گیا جہاں پہ ہمیں دنیا میں جو بیسٹ جو مینوفیکچر ہیں نیٹ ویئر کے برانڈیڈ نیٹ ویئر کے وہاں پہ الحمدللہ ہمارا نام ہے ہمارا ایک, ایک دنیا میں لیبل ہے اور ہماری پروڈکٹ کو جب ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کو جب اس کو پرائسنگ کی جاتی ہے تو اس کی ایک ویلیو ہے اس کا ایک مقام ہے تو یہ کیسے ہوا بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹیکنالوجی تھی وہ اسمال انڈسٹری میں اور میڈیم انڈسٹری میں ایک لیٹرل وے سے انٹر کر گئے ہم نیکسٹ دیکھتے اس کا فیکٹر کیا ہے امپروومینٹ ان لائف کنڈیشن ظاہر ہے میں نے گزارش کی تھی بڑی سمپل سی مثال دیکھے کہ اگر ایک آدمی ایک لیبر اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک اسٹرنگ کے ساتھ سارا دن اگر اس کو گھماتا ہے ایک ٹول کو اور شام تک وہ ایک جو چار پائی کا پایا بناتا ہے تو ظاہر ہے اگر اس نے ایک چھوٹی سی موٹر لگا اس کی سرفسنگ کے لیے آٹومیشن شروع کر دی ہے تو شام تک وہ اگر ایک پہلے پایا بناتا تھا تو مے وہ بیس بنا لے یا پچیس بنا لے تو ظاہر ہے اس کی آمدنی بڑھ گئی اس کی کوالٹی آف لائف بڑھ گئی اس کی جو فزیکل اسٹرینتھ سرف ہوتی تھی لیبر جو سرف ہوتی تھی وہ کم ہو گئی اس کو آسانی مل گئی اپنی چیز کو انویشن کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک چیز لگانے کے ساتھ آسانی پیدا ہو گئی اس کو بنانے کے لئے بھی के کنٹرول کے उसकी بھی اس کی भी کے उसकी بھی اور اس کی भी तो کے क्या بھی تو اس سے کیا ہوا کہ جو لائف کا اس کا ایک پیٹرن ہے इसी اس میں فرق پڑتا ہے ट्रांसपोर्टेशन اسی طرح سے ہے کہ جیسے ٹرانسپورٹیشن میں اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو جن علاقوں میں کسی زمانے میں جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ ٹریڈیشنل uh, میتھڈ سے ہوتی تھی جیسے ان کو گدا گاڑیوں پہ یا گدھوں پہ مٹی لاد کے اور پہاڑوں وغیرہ پہ یا دوسری جگہوں پہ جانا پڑتا تھا اب اسی جگہ پہ اگر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکس چل رہے ہیں یا ان کے فرنٹ اینڈ لوڈرز چل رہے ہیں تو فرق وہی پڑتا ہے کہ آپ کی جو بیسیکلی uh, جو ایک کوالٹی اف لائف ہے آپ کی جو ایک uh, لوگوں کی جب آمدنی بڑھتی ہے تو ان کی پھر زندگی میں مختلف آسانیاں پیدا ہوتی ہیں مختلف سہولتیں آتی ہیں تو کوالٹی آف لائف میں ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اہم جو ہے یہ ایک تبدیلی آتی ہے جو کہ بڑی وزبل ہوتی ہے یعنی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی ٹیکنالوجی از انفیکٹ ناٹ اپلائڈ ان آئسولیشن بٹ ایس اسپاٹ آف ادر اکنامک ایکٹیوٹیز یعنی ٹیکنالوجی ایک واحد چیز کے حیثیت سے ایک آئسولیشن میں ایک لہذگی میں ایک اکیلی چیز نہیں ہے یہ ایک ایسا آنسر نہیں ہے جس کو آپ ایک واحد چیز کے لیے یا کہیں جی کہ ایک, ایک, ایک یک طرف عمل ہے نہیں یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے جب آپ کہیں پہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو یہ ایک علیحدگی میں یا ایک آئسولیشن میں یا ایک بالکل اکیلا پارٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ بہت سارے دوسرے بہت سارے دوسرے جو سیگمنٹس ہیں انڈسٹری کے یا اکنامکس کے ان کو لے کے اپنے ساتھ چلتی ہے اس کے فائد جو ہیں وہ آئسولیشن میں نہیں ہیں بلکہ امونٹی لیول پہ ہیں اس کی جو مثال ہے ہم ابھی اپنے لیکچر میں ہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس کی جو ہے آئسولیشن میں نہیں بلکہ یہ مختلف جو چیزیں ہیں مختلف جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے ٹیکنالوجی از اپلائیڈ میچنگ ود ادر اکنامک اکٹیویٹیز لائک یعنی جب آپ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں کسی جگہ پہ یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے ضروری باہر سے بہت بڑی مشینری برآمد کی یا آپ نے کوئی بہت بڑا کسی بھی چیز کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی سطح پہ انٹروڈیوس کرانا اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی کرنا از بیسیکلی انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی ایک موبائل فون استعمال کرنا چپ کے ساتھ وہ بھی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ تار میسر نہیں ہے ٹیلی فون کی آپ اس کو یوز کر رہے ہیں ایک سٹرنگ کی جگہ چھوٹی سی موٹر لگا کے اس کو آٹومیشن کر لینا وہ بھی ایک بڑی یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک بہت میکرو لیول پہ یا میگا لیول پہ ہم نے ایک کمپلیکیشنز کے بھرپور اور ایک بڑی ہائی ٹیک چیز کو جب تک ٹیکنالوجی از ویری سمپل ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو چزل ہے اگر اس کو آپ زیادہ باریک کر کے اور اس کو زیادہ اچھا بنا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک انویشن ہے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے ڈیفینیشن آف ٹیکنالوجی کیا ہے امپروومنٹ آپ ایک چیز کو امپروو کرتے ہیں تو امپروومینٹ کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے اس لیے ذہن میں جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہی آ, ظاہر ہے اس میں ہائی ٹیک بھی آتا ہے لیکن اس کی جو چھوٹی سطح ہے نچلی سطح ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اٹ کڈ بی اینی منیمم جو میں نے لیول ہے میں نے آپ سے ڈسکس کری اٹ کڈ بی اے گڈ چیزل ایک اچھی چینی جیسے ہم اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں اگر اس کو بھی اچھی طرح سے اگر ہم بنا لیتے ہیں اور اپنی ورکبلٹی بڑھا لیتے ہیں اور کوالٹی آف ورک بڑھا لیتے ہیں تو وہ بھی ایک انٹروڈکشن ہے ٹیکنالوجی کا اور روبوٹکس کو لے کے آنا یا چپ بیسڈ مشینوں کو لے کے آنا وہ بھی ایک ہائی ٹیک ہے جینیٹک uh, انجینئرنگ بھی ہائی ٹیک ہے مطلب یہ دنیا میں ایک لیولز ہیں بٹ دے آل پارٹ آف دا ٹیکنالوجی اس میں جی کیا انہوں نے کہا کہ جو میچنگ ہے لائک انویسٹمینٹ ظاہر ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ جو اکنامک اکٹیوٹیز چینج ہوں گی اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اس میں فرق پڑے گا آپ ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں نئی کو اس کے ساتھ انویسٹمنٹ بڑھے گی آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس کے لیے کچھ پیسے خرچ کریں گے یا اپنے آپ کو اس کے لیے اپنی مین پاور کو یا اپنی جو ایگزٹنگ مشینری ہے یا ایگزٹنگ آپ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا مے بی آپ کو جو ہے آل ٹوگیدر جو پورا ہے سسٹم اس کو ہی چینج کرنا پڑے تو اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود جو اکنامک ایفٹیز ہیں اس میں پہلی جو پاتا ہے وہ ہے انویسٹمنٹس کا کہ انویسٹمنٹ جو ہیں اس سے بڑھتی ہیں سیکنڈلی سکلز ظاہر ہے اگر ایک جگہ پہ ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے میں یہاں پھر ارض کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ سے گزارش ہے جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ رکھیں یہ ساری ود انشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز ہے اور ان کو جو کسٹمائز کیا گیا ہے ٹیلرڈ کیا گیا ہے بکس میں یا لیکچر میں وہ اسپیشل ریفرنس ٹو دا ایس ایم ایز کیا گیا ہے سکلز سکلز جو ہیں اگر آپ کا ایک مین لیبر uh, جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور وہاں پہ آپ نے ایک آٹومیشن انٹروڈیوس کر دی ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی آپ کی کوالٹی آف بڑھ جائے گی آپ کی کمپیٹیٹونیس ولڈ میں بڑھ جائے گی جیسا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں بھی آج سے چھ سال پہلے یا دس سال پہلے یا بیس سال پہلے کمپیٹیونیس اس طرح نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ ہینڈ کرافٹڈ چیزوں کو جب لے کے آتے تھے تو ہمیں اس کا متبادل نہیں ملتا تھا اب ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہے سی کہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بدل گئے ہیں کوالٹی سٹینڈرڈز بدل گئے ہیں بڑی چینجز آئی ہیں اس عرصے میں بڑی انوویشنز ہوئی ہیں نئی معلومات بہت آئی ہیں کچھ چیزیں جو بالکل اگنورڈ تھیں وہ اب نقصان دہ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کچھ چیزیں جو نقصان دہ ڈکلیئرڈ تھی، میں اس کی مثال میں دیتا ہوں اسبیسٹس بیسٹس جس کو آ, جس کے پائپ بنتے تھے اٹ واز ا ویری کامن تھنگ لیکن دس یا بارہ سال پہلے کہا گیا کہ کرسینوجینک ہے اس کو استعمال نہ کرے اسے کینسر ہو جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں چینجز جو ہیں یہ روز آتی ہیں اور آپ کو پھر اس کے لحاظ سے نئی چیز جب لانی پڑتی ہے تو پھر آپ کی اپنی جو لیبر ہے یا اپنی جو سکلز ہیں اس کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے اسی طرح لیدر میں کچھ چیزوں کے اوپر جب اس کی اسپیشلی جو ٹیننگ ہے اس کے اوپر جب کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کروم بیسڈ ہیں کو سینجینک ہے اس کو آپ جو ہے چینج کریں یو ہیو ٹو چینج یور اسکلز یو ہیو ٹو ہیو اوڈیفیکیشن این سرٹن لیول اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ جب ورڈ اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں آپ کی یاد ہوگا ہم نے کوالٹی کنٹرول میں آئی ایس اوز پڑے تھے تو آئی ایس اوز کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہی تھا تو جب آئی ایس اوز کو میٹ کرنا ہے آپ نے اور آئی ایس اوس کے اسٹینڈرڈس کو آپ نے کرنا ہے جو فورٹین کے یا 9002 ہے یا کسی بھی ایسے سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے جب ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی جو سکلز ہیں ان کو امپروو کرنا ہے ٹو میٹ دیٹ اسٹینڈرڈ ٹو میٹ دیٹ آپریشنل اسٹینڈرڈ اور جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے نئی ٹیکنالوجی کو اس کو میٹ کرنے کے لیے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اس میں کیا فیکٹر جو اس کے ساتھ اکنامک ریلیٹ کرتا ہے ریسورسز آپ جب ایک انٹروڈکشن کراتے ہیں ٹیکنالوجی کا ایس کے اندر ایک ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ریسورسز ہیں وہ بڑھانے پڑتے ہیں یا آپ کو اس کے لیے چینجز لانی پڑتی ہیں چاہے وہ را مٹیریل کی صورت میں ہے چاہے وہ فائنینشل چیزوں کی صورت میں ہے چاہے وہ مشینری بلڈنگ کی صورت میں ہے چاہے وہ آپ کی لیبر فورس کی صورت میں ہے یا کوئی اور ایسی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں آپ کر, کام کر رہے ہیں جیسے کٹری ہے یا سپورٹس گوڈس ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں میں ہی نہیں ہوں اور ممالک بھی ہیں اب دیکھیے کہ چیز جو ہے اٹس ناٹ ایون دا ریجنل کمپٹیشن ناٹ اٹس اے گلوبل کمپٹیشن جب ہم ڈبلوٹی او کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پلیس ویئر ایوری باڈی ہیز آ رائٹ ٹو سیلز تھنگس ہر ایک کا اپنا اپنا پرائز ٹیگ ہے ہاؤ افیکٹولی ہا اسمارٹلی to ہیو ٹو ریڈیوس دیٹ پرائز اور یو ہیو ٹو پٹ دائز آن دگ وائل کیپنگ یور کوالٹی ایکسلینٹ یہ آپ کا آرٹ ہے یعنی میں اس کو آسان کر دوں کہ WTO کے بعد ہر ملک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دنیا میں اپنی چیز کو ایکسپورٹ کر سکے یا امپورٹ کر سکے ڈیوٹیز کا بیریئر ختم ہو جائے گا اس میں پھر جو آ جاتی ہے دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کمپیٹیونیس میں آپ کی اور وس کوالٹی اگر آپ کی پرائز لو ہے اور کوالٹی اچھی نہیں ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوور پرائز کے ساتھ یا لوور ہم اس کو نہیں کہہ کہتے کمپیٹیٹو پرائز کے ساتھ کوالٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور کوالٹی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے اندر اپنی جو سکلز ہیں ان کو امپروو نہ کریں گے اور جب سکلز کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے جہاں تو ہینڈ کرافٹ مینشپ ہے وہاں تک تو خیر ہے بٹ وین اٹس کمز ٹو دا ٹیکنالوجی اینڈ اٹ کمز ٹو دا کوالٹی کنٹرولز सिस्टम تو اس کے اندر आपको آپ کو آٹومیشن میں بھی آنا پڑتا ہے آپ भी ایڈوانسمنٹ میں بھی آنا پڑتا ہے اور اسی لحاظ سے یہ جو فیکٹر میں स्किल्स आपकी کیا ہے کہ اسکلز آپ کی جو ہے ان کو امپروو کرنا پڑتا ہے ریسورسز بڑھانے پڑتے ہیں ریسورسز میں نے کہا ہے کہ اسکلس کی صورت میں ہو سکتے ہیں فائنینشیل ریسورسز ہو سکتے ہیں آپ کے مین پاور ہو سکتی ہے آپ کی بلڈنگ ہو سکتی ہے آپ کے پرمسز ہو سکتے ہیں کمپیٹیٹونیس میں یہ ساری چیزیں ٹرینڈ کے ساتھ بزنس ٹرینڈ کے ساتھ ہم جب एंटर ہو رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں रखना پڑے گا پھر ہے جی ادر ایکسٹرنل जो جو ہیں وہ مختلف جو اور فیکٹر uh, ہیں uh, آپ کی فرض کیا کہ آپ پہلے کوئی اور چیز امپورٹ کر رہے ہیں وتھ دی انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی یا آپ کو اور مٹیریل یا لوکلی کوئی اور آپ کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ اس کے ساتھ مجھے جو ہے کوئی چیز ایڈ کرنی پڑے گی آئی ہیو ٹو ایڈ سم ایٹماسفیئرک uh, پرابلم آ جاتے ہیں جی کہ یہ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہم نے کرائی ہے اس کے لیے مجھے لوئ ٹیمپریچر چاہیے اٹ ول ورک بیٹر بیکاز مشین از کیپیبل آف ورکنگ ان کنٹریز ویئر یو ڈونٹ ہیو دی ایکسٹریم ہیٹس تو مے بی آپ کو کچھ اور فیکٹرز ایکسٹرنل جو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ uh, کرنے پڑے یا را uh, مٹیریل میں چینجز لانی پڑے یا کچھ آپ کو لاس کے بارے میں انوائرمنٹل لاس کے بارے میں کچھ چینجز ہوں تو یہ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں فردر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہے اس کی مزید ایکسپلینشن کی گئی ہے در از اے کلوز انٹر ریلیشن شپ بتوین انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی بیسیکلی میں عرض کر دوں کہ ٹیکنالوجی سب سے پہلے جس چیز کو افیکٹ کرتی ہے وہ انڈسٹری ہے ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا جو آپ کو اثر ملتا ہے وہ انڈسٹری پہ ملتا ہے پروڈکشن ٹیکنالوجی چاہے کسی بھی فیز کی ہے کیوں انڈسٹری اور ٹیکنالوجی جو ہیں وہ اتنی اہم طریقے سے کو ریلیٹڈ ہے میں اس کو آپ کو ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے واضح کر دوں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت آپ کو جلدی اس کی سمجھ آ جائے گی دیکھیں کہیں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سیکٹر میں کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے کہیں پہ بھی کوئی پروڈکشن ہوتی ہے آنا اس نے پھر انڈسٹری کے اندر ہے بننے کے لیے آپ ٹیکسٹائل میں کوئی بات کرتے ہیں آپ لیدر میں کوئی بات کرتے ہیں آپ کسی سلیکن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں آپ سیریمک انڈسٹری کی بات کرتے ہیں آپ ایلوئز کی بات کرتے ہیں آپ کسی بھی اگر آپ سیکٹر کو لیتے ہیں تو اب اس کے اندر آپ نے انویشن کرنی ہے یا نئی ٹیکنالوجی سے پروڈکشن کرنی ہے تو پروڈکشن از دین وٹ از پروڈکشن پھر انڈسٹری پہ آ گیا آپ یعنی سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے ایک نیا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا ہے فرسٹ کیا جی uh, ایک سوئچ گیئر انٹروڈیوس کرانا ہے ویٹ ول ہماری جو فلکچویٹنگ کرنٹ ہے اس کو زیادہ طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے موٹرائزڈ مشین میں اوور میں تو آپ کہاں ریفر کریں گے ٹو دا مینوفیکچر اگر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہماری جو پورشنگ کیپیبلٹی ہے کنٹرول کی اچھی نہیں ہے وی ہیو ٹو گو فار نیو ابریسو اور اس کے لیے ہمیں جو ہے برین کے لیے ہمیں نئی جو ہے وہ پلیٹس بنوانی ہے تو ویئر یو ویل ریفر ٹو دی انڈسٹری انڈسٹری جو ہے یا مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا اور ٹیکنالوجی کا اتنا گہرا ساتھ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ انڈسٹری uh, uh, کے اوپر وہ ٹیکنالوجی آتی ہے گھوم پھر کے جو سب سے زیادہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ریلیشن بنتا ہے ٹیکنالوجی کا وہ انڈسٹری کے ساتھ بنتا ہے کیوں کہ جب کسی چیز کو ہم نے انوینٹ کرنا ہے انوویٹ کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے تو مینوفیکچرنگ میں آنا ہے اور جب ہم میں آتے ہیں, دیٹ از دین انڈسٹریشن وہ پھر آپ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ میں آ گئے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے جو اس کا افیکٹ پڑتا ہے سب سے پہلے جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ انڈسٹری پہ پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلا اس کا جو ہے جو ہے جو گول جہاں سے ہم اچیو کرتے ہیں جہاں سے اس کو بناتے ہیں میں نے جیسے گزارش کی کہ کوئی بھی اینی سارٹ آف ٹیکنالوجی اٹ ول ہیو ٹو کم to دی انڈسٹریل ٹیکنالوجی فسٹ بننے کے لیے تو اس لیے اس کی جو گیٹ کا وہ نیکسٹ اس میں ہے جی نو ادر برانچ آف اکنامک ایکٹیویٹی انفلوئنس اور گیٹس انفلینسڈ بائی ٹیکنالوجی مور دین انڈسٹری یعنی کوئی بھی اقتصادیات کی ایسی شاخ نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی زیادہ جڑی ہو یا اتنی انڈر انفلوئنس آ جائے ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن سے یا ٹیکنالوجی کی انڈکشن سے یا ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے سے جتنی کہ انڈسٹری آتی ہے اس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جب بھی کوئی آپ نے نئی ٹیکنالوجی میں چیز انٹروڈیوس کرانی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو مینوفیکچر کرنا ہے تو مینوفیکچر آپ کہاں کریں گے انڈسٹری کے اندر لہذا تمام ٹیکنالوجیز کی جو ہے بیس جو ہے ان کی مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ کیا ہے انڈسٹری اس لیے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والی سب سے زیادہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ایلیمینٹ جو ہے فائنینشل آسپیکٹ جو ہے ایک ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن کا وہ کیا ہے انڈسٹری انڈسٹرلائزیشن تو یہ ایک چیز بہت اہم تھی جو اس میں ہمیں مد نظر फिर ہے پھر ہے جی ود ان دس اوور آل فریم ورک اٹینشن ول بی فوکسڈ آن ریلیوینٹ پالیسیز اور پھر جب ہم نے یہ سارا دیکھنا ہے کہ جی اگر ہماری انڈسٹری جو ہے وہی سب سے پہلے اس سے جو ہے اثر انداز اس پہ ہوگا اور اسی کے ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرنا ہے تو اس کی جو ہیں اور ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کے ساتھ جو آ, ہماری پالیسیز میں چینجز آتی ہیں یا چینجز کی ضرورت ہے ان کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے یعنی جی کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ چینجز کو ریلیوینٹ چینجز کو لے کے آنا ہے پالیسیز کے اندر دا لنکیج آف ٹیکنالوجی ٹو انڈسٹریل ڈویلپمنٹ اینڈ انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ ٹو اوور آل ڈیویلپمنٹ گولس ول بی سکسفل اونلی ان دیانٹیکسٹ آف دا فارمولیشن آف ریلیوینٹ پالیسی میس بائی نیشنل گورنمنٹ یعنی جب ہماری حکومت جو ہے ان ساری انڈسٹریز کی پالیسی بناتی ہے اور ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے وہ پالیسی جب امپلیمنٹ ہوتی ہے اس نئی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ پالیسیز بنتی ہیں تو وہاں پہ آ کے یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ پالیسیز کے پر بیس کرتا ہے اور پھر ریلیمینٹ پالیسیز اس کو بنانی پڑتی ہیں جیسے میں نے گزارش میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آ, ہمارے جو ہے وہ انوائرمنٹل لاز جو تھے وہ بنے انوائرمنٹل لاز جو بنے تو اس میں پھر کچھ چیزیں लाइक टू ٹو اسٹروک انجن ٹو اسٹروک انجن میں بھی ہوتا ہے کہ جو پولوشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے انبرنڈ جو فیول ہے کاربن جو پارٹیکلز ہیں یا کاربن مونو یا جسے ہم ٹیکنیکلی ناکس امیشن کہتے ہیں اس کا لیول زیادہ ہے ٹو اسٹروک انجن میں تو ٹو اسٹروک انجن پہ جو ہے وہ پابندی لگ گئی اور کہا گیا جی کہ فور اسٹرو انجن از بیسٹ فار انوائرمنٹل پروڈکشن تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے بیسیکلی چینجز گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے ایک جو چینجز جو ہے لا کے اندر پالیسی کے اندر وہ لے کے آتی ہیں تاکہ جو حالات ہیں وہ سازگار ہوں اس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اور اس ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر ہے ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ جو ہے ٹیکنالوجی کی یعنی اس کو ترویج دینی اور اس کی جو ٹرانسفر ہے جیسے مختلف مطلب جو ہے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ بیسیکلی جو اپنے پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا آپ کو بیسیکلی جو ہے ٹرانسفر اف ٹیکنالوجی یہ کیا ہے کہ ہمارے جو بیسڈ ہیں ہماری جو ہم اپنی انڈر ڈیولپ کنٹریز جو لوور انڈر ڈیولپ کنٹریز مڈل انڈر ڈیولپ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز یا ہائیلی ڈیولپ کنٹریز کی بات جب کرتے ہیں تو جو انوویشنز ہیں یا ایجادات ہیں اور اسپیشلی ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں یہ آتی ہیں ساری کی ساری ترقی یافتہ ممالک سے یورپ کے بڑے ممالک یا امریکہ یا اس کے سب کے جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری انوویشنز جو ہیں یہ آتی ہیں اب وہ انوویشنز جو ہیں وہ پھر امیٹیٹ ہوتی ہیں آ کے ترقی وزیر ممالک کے اندر یعنی ایک چیز کہیں یاد ہوئی وہ چیز جو ہے وہ پھر اس کو دوسرے سطح کے ممالک نے جو ہے انہوں نے اس کو مینوفیکچرنگ کی اور پھر آہستہ آہستہ وہی جو ہے امیٹیٹ کی ہمارے آنٹرپرنیورز نے اور اس طرح سے ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ شروع ہوگی اور اس کی جو ٹرانسفر ہے وہ شروع ہوگی ہم نے پہلے ایک ورڈ پڑھا تھا اپنے لیکچرز میں امیٹیٹنگ uh, اینٹرپرنیورس ایک ہم نے پڑھا تھا انوویٹنگ انٹرپرنیور تو ڈونٹ ہیو دی انوویٹنگ ناٹ انا سینس کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی خدا ناخواستہ نہیں ہے بہت ہے لیکن جو ریسرچ اورینٹیڈ جگہ ہیں وہاں پہ جو انوویٹنگ انٹرپرینور uh, بیٹھے ہیں وہ کسی ٹیکنالوجی کو انوویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہمارے جو ہمارے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو امیڈیٹنگ انٹرپرنورز ہیں وہ اس کو ڈویلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیویلپمنٹ کے بعد اس کو جو ہے وہ مزید ترویج دے کے اس کو وہاں پہ جو ہے آسانیاں اس کے لیے پیدا کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈیویلپمنٹ کے لیے مختلف میتھڈز کوشش کرتے ہیں کہ لوکل ریسورسز سے ہی یا منیمم جو پاسبل اخراجات ہیں ان کو جو ہے وہ خرچ کر کے اس کا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس سے جو ہے اس کے فائدے اٹھائے جائیں تو یہ چیز ہم انڈائریکٹلی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر یہاں پہ میں ڈسکس آپ سے یہ کر رہا ہوں پھر ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ نے جب ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنا ہے یا آپ نے جب ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایسے انسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑے گی جہاں پہ اس ٹیکنالوجی کے لیے مین پاور کو ٹرین کیا جا سکے تاکہ جب وہ مین پاور جو ہے متلکہ اداروں میں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یا جہاں پہ اس ٹیکنالوجی نے انٹروڈیوس ہونا ہے وہاں پہ جب کام کرنے جائیں تو ان کو اسینشیل جو ٹریننگ ہے وہ پہلے سے میسر ہو دوسری بات یہ ہے کہ تھرو پبلیکیشنز یا تھرو کورسز یا تھرو ریفریشر کورسز یا تھرو سیمینار یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں مختلف یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اوکے آپ آئیں ہمارے پاس میں اس میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں سرمک انڈسٹری کے اندر سرامک انڈسٹری کے اندر ہمارے ملک میں اتنی ترقی ہوئی کہ ہماری جو سیرامک بیسیکلی را میٹیریل ہے سینیٹری uh, ویئر میں وہ دنیا میں کسی بھی جگہ سے کمپیربل ہے اچھے سے اچھے اسٹینڈرڈ کے اندر اس میں یہ بہت بڑا ایک حصہ تھا کہ جب اس کی بیچ میکنگ ہوتی ہے بفور اٹ گو ٹو دا کیلن یعنی بھٹی میں جانے سے پہلے جب اس کی بیچ میکنگ کرتے ہیں مختلف را کی تو ہمارے پاس چونکہ الحمدللہ پاکستان از اے ویری رچ کنٹری ان دی شیپ آف منرل سرمک منرلس تو سب سے زیادہ ضروری آرٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ ٹیمپریچر اور اس کو وہ جو بیچ میکنگ ہے آپ کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے اس کو کس طرح سے آپ کمبائن کرتے ہیں دیٹ از دا ٹیکنالوجی جب سرمک انسٹیٹیوٹ بنے سرمک انسٹیٹیوٹس میں اس کی لرننگ ہوئی وہاں سے لڑکے نکلے انہیں سکھایا گیا جی بیچ میکنگ کیسے کرنی ہے آپ نے کس طرح سے آپ نے پرپورشنز رکھنی ہے کیا کیا را میٹیریلس نے یوز کرنے ہیں ان را میٹیریل کی اسپیسیفکیشنس کیا ہے آپ سورسنگ اچھی کریں الحمدللہ اللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ دنیا میں جو بیسٹ سینیٹری ہے اس کے مقابلے میں آج ہم بھی سینیٹری بنا رہے ہیں سینیٹری ویئر بنا رہے ہیں اور اس میں کوئی جو ہے آپ دیکھیں کوئی لمبا چوڑا نہیں صرف ایک چھوٹی سی جگہ پہ چینج کہاں پہ آئی سلیکشن آف مٹیریل اینڈ لیکن جو اس کی چینج آئی جو, جو اس کا جو آؤٹ کم آیا وہ دیٹ واز سو گڈ کہ دیٹ از ویزیبل ایوری ویئر تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو اسکلڈ لوگ جو ہیں یا سیمی اسکلڈ لوگ جو ہیں یا انسکلڈ لوگ جو ہیں ان کو ٹرینڈ کیا جائے پراپرلی ٹو پر دیم فار اڈاپٹیشن آف دا نیو ٹیکنالوجی اینڈ دین امپلیمنٹیشن اور پھر وہ خود ٹرینڈ کرے لوگوں کو جا کے یہ ایک نہایت عام حصہ ہے اس بحث کا پھر ہے جی نیشنل آفس فار ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر یعنی ایک ایسا ادارہ ضرور ہو جس کے پاس حقوق ہوں رائٹس ہوں کہ جی وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرے میں اس کی مثال اس طرح سے دیکھتا ہوں فرسٹ کیا کہ آپ کو ایک ایسے سیلنسر کی ضرورت ہے جو ہے دھواں کام جو ہے خطرناک دھوان جو ہے وہ کم سے کم اس میں ہو اس کے لیے ایک بڑی سمپل سی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو کیٹالٹک کنورٹر کہتے ہیں جو آج کل یوز ہو رہی ہے پوری دنیا میں تو کیٹلٹک کنورٹر اگر کوئی آدمی باہر سے منگواتا ہے تو می بی اٹس ویری ایکسپینسو لیکن وہی پہ اگر اس کی ٹیکنالوجی کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے اگر وہ اس کو اپنے رائٹس اس کے پاس رکھتا ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرتا ہے اس کی اور اس کو بتاتا ہے جا کے ہمارے مینوفیکچر کو کہ جناب یہ کیٹلری کنورٹر کو ایسی چیز نہیں ہے اٹس ویری سمپل آپ اس طرح اس طرح سے کریں اور یہ ہم آپ کو آفیشلی اس کی جو ہے بیکاز جب ادارے اس چیز کو ٹرانسفر کریں گے اور ادارے جب اس چیز کو پھیلائیں گے ٹیکنالوجی کو تو اتھنٹیکیشن ہوگی ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا کوئی ادارہ جب کسی بات کو کرتا ہے تو اس کے اندر اتھنٹیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی سی بہت ہوتی ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے آہ جو آہ کیا کہتے ہیں ریلائبلٹی بہت فیکٹر بڑا اس میں انوالو ہوتا ہے اس لیے ضرورت ہے ایسے انسٹیٹیوشنس کی اور الحمدللہ للہ وی ہے سچ انسٹیٹیوشنس جو کہ ٹیکنالوجی کو باقاعدہ طور پہ آفیشلی یہ نہیں کہ ہم کہیں سے اس کو رائٹس لیے بغیر ہم اس کو یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ کوشش کر کر کے کوشش کریں کہ ہم اس کنسیو کر لیں اس لیول کو ٹیکنالوجی کے نہیں بیسٹ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آفیشلی ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں جہاں سے بھی وہ انوینٹ ہوئی ہے جہاں سے بھی وہ چلی ہے اس انوویشن کو آفیشلی لے کے آئیں لوکل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے لوکل را مٹیریلس کو دیکھتے ہوئے اس میں نیسیسری امینڈمنٹس کی جائیں اور اس کے بعد آفیشلی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو رائٹس کے ساتھ ایک پوری اس کی فارمیلٹیز پوری کرنے کے ساتھ اور ایک پوری انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ جو بھی اسے پروڈکٹ بنے اس میں کسی قسم کا سکم نہ رہ جائے کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہاف امپلیمینٹڈ ہو یعنی بیسیکلی uh, ہم وہ چیز تو بنا لیں لیکن اس میں ہم وہ سٹرکچر پیدا نہ کر سکیں ہمیں وہ اس کی اپیرنس نہ پیدا کر سکیں مے بی ہم اس میں وہ اسٹرینتھ نہ پیدا کر سکیں تو یہاں پہ جہاں جہاں پہ ایسے ادارے گورنمنٹ کے آئے ہیں جنہوں نے خود لوگوں کو جا کے بتایا ہے کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں یہ اس طرح کرنا ہے اور یہ اس کا میتھڈ ہے وہاں پہ ریزلٹس بہت اچھے ہیں اس کی بےتحاشا اگزامپلز ہیں لیدر میں ہیں سپورٹس گوٹس پہ ہیں آپ کی ٹیوٹا جیسے ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے بڑا اچھا اس کا ریزلٹس پی سی سی آر ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے کام کامسٹ پی ٹیک ہے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے حساب سے جب کسی چیز کو جب وہ ایک چیز بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک اتھینٹیکیشن ہوتی ہے تو ضرورت ہے ایسے ادارے کی اور بھی مزید جو ایسی الحمدللہ للہ وی ہیو سچ انسٹیٹیوشنس لیکن پھر اگر اور ٹیکنالوجی کو ہم نے لے کے آنا جیسے تو پھر اس کے لیے جیسے آئی ٹی میں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ایسے موجود ہیں جو اس کو باقاعدہ ایک آفیشلی ٹرانسفر کرتے ہیں آپ سمیڈا کی سائٹ پہ جہاں پہ فری اف کاسٹ ایک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی جو ہے سافٹ ویئر ٹو مینٹین یور ار اکاؤنٹ بہت بڑی سمجھتا ہوں فیسلٹی ہے انسٹیڈ آف گوئگ اینی ویئر ایف سم بڑی نوز دیٹ ہیز ٹو ہیو انوینٹری اکاؤنٹ اور ہیز ٹو ہیو از جو بکس جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے ہی جسٹ ہیو ٹو گو ٹو دیئر سائٹ اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ سہولت ہے ایک گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے تو بیسیکلی جب ادارے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور جب وہ اس کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں تو چیزیں اتھینٹیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہیں اور آسان بھی ہو جاتی ہیں اس لیے الحمد للہ ایسے ادارے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی بنیں گے تو یہ ایک اس میں ایک میجر جو ہے ایک پوائنٹ ہے کہ جی ایسے انسٹیٹیوشن جو مدم امن ہو سکیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو واچ کریں کہ جی ہم نے اس کو ٹیلرڈ میڈ کرنا ہے یا کوسٹم میڈ کرنا ہے تو اپنے لوکل حالات کے مطابق اس کو جو ہے اس میں جو ہے چینجز دے کے آئیں آپ کی میں ایک چھوٹی سی رہنمائی کے لیے اس کر دوں سلیکان ٹیکنالوجی میں آ کے ہمارا جو سلیکان انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کچھ لوکل چیزیں جو ہے وہ سولر بیس بنائی تو اس کو ماڈیفائی کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا لوکل جو ہے جو ہے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو اپنے جو ایمبیئنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق یا لوکل جو سوشل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کریں اور پھر اس کو انٹروڈیوس کرائیں پھر ہے جی ٹریننگ پروگرامز یعنی جب آپ نے ایک ٹیکنالوجی ایک آگی ہے تو اس کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز ہیں جہاں لوگوں کو اس کے جو ثبراٹ ہے اس کا پتہ چلے اور اس کے جو فوائد ہیں اس کا پتا چلے تو یہ ایک بڑا اس میں ٹریننگ uh, پروگرامز جو ہے اس کا ایک بڑا دخل ہے ٹریننگ پروگرامز اسپیشلی ایمڈ ایٹ پرووائڈنگ کیپیبلٹی ٹو ایکوائر اویلویٹ اینڈ مینج انڈسٹریل ٹیکنالوجی یعنی اسپیشلی ایسے ٹریننگ پروگرام شروع کیے جائیں جو کہ کیپبلٹی پیدا کریں ایکوائر کرنے کی اس کو مینٹین کرنے کی اس کو سکھلانے کی اس ٹیکنالوجی اور اس کو پھر آگے اس کی مزید ترویج جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے لئے ایسے ادارے قائم کیے جائیں انسٹیٹیوشن جو ہے جو کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہوں اور جہاں پہ ایسی افراد جو جا کے جنہوں نے کل کو انڈسٹری کو سنبھالنا ہے جنہوں نے کل کو انڈسٹری کو جا کے اس کی باغ سنبھال لی ہے ریگارڈنگ دیٹ نیو ٹیکنالوجی وہ وہاں پہ جا کے سیکھیں اور خود سیکھ کے دوسروں کو سکھائیں اور اس طرح سے جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اس مین پاور کو ٹرین کریں اس کے لیے مختلف جو ہیں اقدامات ہو رہے ہیں ہوئے ہیں بہت زیادہ اور ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ایسے ادارے وجود میں آ جاتے ہیں جو پھر ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کا کام لے کے ایسی مین پار کو تیار کرتے ہیں پبلیکیشنز یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں گزارش کر دوں کہ پبلیکیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کا پبلش کرنا جو کہ مختلف ٹیکنالوجی بیسڈ ہوں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس کے لئے Uh, جو ہے وہ آئی ٹی جو ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی جب آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑی دیر اس پوائنٹ کو روک کے اس کی بات کروں گا ولڈ بینک نے پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس کی اور کانفرنس کے اندر ایک پیپر uh, پڑا گیا جس میں پیرو uh, اس لیٹر uh, امریکہ کا ایک ملک uh, ہے جس کی مثال دی گئی کہ وہاں کا ہر کاریگر جو ہے وہاں پہ جو ہر پینٹر ہے یا کوئی پلمبر uh, ہے یا وہ کوئی Uh, جو ہے کرافٹ کوئی ہے یا اگر وہ کوئی میسن ہے تو اس نے اپنی انٹرنیٹ کے اوپر اسمال کنٹری اور کوئی امیر ملک نہیں ہے اتنی زیادہ اس نے ریسرچ کی بھی ہے اور اتنی زیادہ ان کی ہینڈلنگ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے پارٹیکلرز جو ہیں وہ ہر گھر میں دیے ہوئے ہیں ہر بندے کو دیے ہوئے ہیں انسٹیڈ آف ہیونگ اے فکس اڈریس انسٹیڈ آف ہیونگ اے فکس آفس تو وہ جو انڈیویجولس ہیں ان کی ہسٹری کے جی ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ چارج کریں گے ایک تو مڈل مین کے اخراجات بچ کے دوسرے ان کو ڈائریکٹ کام ملتا ہے تو وہاں کی جو میجورٹی آف uh, جو لوگ ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے پارٹیکلز دیے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو ڈائریکٹلی بلا لیتے ہیں اور ان سے کام کروا لیتے ہیں تو بیسکلی یہاں پہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ پبلیکیشنز بھی ہمیں پھر یہاں پہ ایک جو چیز بڑی امپارٹینٹ ڈسکس uh, کرنی پڑے گی وہ لینگویج بیرئر ہے کہ ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے انفارچونیٹلی وہ کچھ تھوڑا سا لو ہے کافی انڈسٹری کے اندر بلکہ کافی زیادہ اسمال انڈسٹری کے اندر تو وہاں پہ ہمیں جو یہ ٹیکنالوجی کی نئی جو چیزیں ہیں اس میں لینگویج کا ضرور کرنا چاہیے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب چیمبرز وغیرہ مختلف پبلیکیشنز کرتے ہیں تو بائی لینگویج ہوتی ہیں یعنی اردو میں بھی ہوتی ہیں اور انگلش میں بھی ہوتی ہیں تو یہ ہے جی کہ دی ایڈینٹیفکیشن آف اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ انکلوڈنگ انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل انفارمیشن ان اکارڈینس ود نیڈز آف دا ایسٹ کنٹری یعنی ایسی پبلیکیشنز جو ہیں وہ آ, کی جائیں ایسی چیزیں شائع کی جائیں کہ جو آ, یہ بتائیں کہ جی اس ملک کی نیڈس کے مطابق اس ملک کے آ, جو حالات ہیں اس کے مطابق اس کے جو کنڈیشنز ہیں اکنامک اس کے مطابق اس کی جو ایمبیئنٹ کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق جو جگافیکل کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق کیا ٹیکنالوجیز جو نئی ہیں ان کو سوٹ کرتی ہیں اور اس کو پبلش کیا جائے اور جب وہ عام آدمی تک یا مختلف اداروں تک پہنچیں گی تو یہ ایکسچینج ہو جائے گا ایک انفارمیشن کا ویسے تو ہر لیول پہ ٹیکنیکل جرنلز جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن اس کا جو بیسک فائدہ ہے تب ہے جب یہ عام سطح پہ جو ہے انڈسٹریلسٹ کے پاس پہنچے کہ جی فلان مشین جو ہے وہ بنی ہے فلان جگہ پہ اور اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو دین یو نو وہ اپنا مائنڈ میک اپ کرے اور اس کو مزید جو ہے اس کے بارے میں سرچ کے دی اس ادارے کے پاس جائے تو اس میں سب سے جو اچھا پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ ہمارے چیمبر آف کامسز ہیں پھر ہماری مختلف جو ٹریڈ آرگنائزیشنز جو ہمارے بزنس مینوں نے مل کے بنائی ہوئی ہیں وہ ہیں سمیڈا اس پہ بہت کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹو ڈیٹ جو ہے ان کا جو ڈاٹا بینک ہے اس کے اندر موجود ہے یو کین گیٹ اٹ ویری ایزیلی تو ضرورت ہے کہ یہ پبلیکیشنز جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچیں تاکہ ان کو چاہے وہ لوکل لینگویج میں ہو یا کسی میں لینگویج بیریئرز اس میں نہ آسانی کے ساتھ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی کمپیٹیٹو ولڈ میں دوسرے ممالک میں جو ان کے مقابلے میں بیٹھے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کیا چیزیں نئی ان کی فیلڈ کی آئی ہیں کس طرح سے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو وہ خرید سکتے ہیں کس طرح سے اس کے لیے لیکن اس میں ایک چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم جب ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کا ذکر کرتے ہیں تو تھرڈ ولڈ میں اس کے ساتھ اس وقت تک وہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی جب تک اس کے ساتھ جو مانیٹری ایڈ ہے یا اس کے ساتھ جو فائننشیل ایڈ ہے وہ انکمپلیٹ نہ ہو اس لیے زیادہ تر پروگرام جو ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی بیسڈ آئے ہیں اور اگر انٹرنیشنل فنڈرز نے اس کو فائنانس کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیس ان کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے جیسے ہماری حکومت نے الحمدللہ جب آئی ایس او کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئی ایس او لیں ہم آپ کو جو ہے اس کی گرانٹس دیتے ہیں ٹو گیٹ دیٹ تو یعنی جب ہم اپنے ملک میں بات کرتے ہیں یا ایک تھرڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے کہ جب چیز کو آپ مروج کرتے ہیں اس کو ایک رواج دیتے ہیں اس کی ایک ایک آپ اس کے لیے ایک جگہ پلیٹ فارم بناتے ہیں تو بڑا ضروری ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو اقتصادی پہلو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو اسی طرح پبلیکیشنز میں جب اس کو چھایا کیا جائے تو اس طریقے سے چایا کیا جائے کہ جی اپنے حالات کو اپنے سرکمسٹانسز کو اپنے فائنینشل کیپیبلٹیز کو جیورافیکل فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے اس کو امینڈ کر کے لینگویج بیرئرز کو دیکھتے ہوئے تاکہ ہر بندہ اس کو مستفید ہو سکے اور اس کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا سکے جی میز ٹو امپلیمینٹ ٹیکنالوجی وہ کیا کیا طریقے کیا کیا ہیں کیا کیا میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو جو ہے وہ امپلیمینٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ رواج پذیر کر سکتے ہیں تو یہ مختلف جو ہے میتھڈز ہیں ہم دیکھتے ہیں جی وہ کیا ہیں آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل میٹنگس مختلف ممالک میں سیمینارز uh, ہوتے ہیں مختلف ممالک میں uh, مختلف پروڈکٹس کے اوپر مختلف سیکٹرس کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں آرگنائزیشنز جو ہیں بڑی بڑی جیسے یونیڈو ہے جیسے یو ایس ایڈ ہے یا جیسے یونیٹیڈ نیشنز کے اور ادارے ہیں سیڈا ہے کینیڈینڈا ہے یا جیکا ہے یہ سارے جو ہیں یہ مختلف ادارے ایسے آ, جو ہے ورلڈ کے اندر سیمینارز یا ایسی میٹنگز یا ایسی جو ہے وہ رکھتے ہیں کانفرنسز جس کے اندر ہر ملک سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں یا پبلک سیکٹر سے ان کو जाता جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پریزنٹیشن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نئی چیز آئی ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر آ کے اس کو امپلیمینٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہم اپنے اداروں کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں امپلیمینٹ کر سکتے آج کل دنیا میں یہ بہت زیادہ عام ہے یہ بڑی کہ ہمارے جو بزنس سیکٹر سے یعنی چیمبر آف کامس کے لوگ مختلف جو ہیں اداروں کو ریپرزینٹ کرنے والی تنظیموں کے لوگ جیسے کوئی کٹری ایسوسیشن ہے یا سپورٹس کے ایسوسنز ہیں اور گورنمنٹ کے جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے تھرو جو گورنمنٹ کے امپلائز ہیں جو ان اداروں کو جو کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ یا کسی طریقے سے تجارت کے ساتھ منسلک ہے یہ ایسے اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگس اور باہر سے پھر یہ آئیڈیاز آتے ہیں جی کہ کس طرح سے ہم ان کو کیا کیا, کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں کیا کیا وہ سہولتیں ہیں جو ہمارے ملکی حالات کو سوٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو امپلیمنٹ کر کے کس طریقے کے ساتھ ہم ان کو اپنی ترقی کے اندر شامل کر کے اپنا جو سفر ہے اپنا جو یہ کار ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو ضرورت ہے کہ جو گلوبل لیول پہ ایسے شوز ہو وہاں پہ بزنس مینوں کو سرکاری جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے لوگوں کو اور مختلف تجارتی تنظیموں کے ایسے عہدادار جو کہ اس بات کو پھر اپنے تک نہ رکھیں بلکہ تھرو سورسز تھرو پبلیکیشنز تھرو میٹنگس تھرو پرسنل ڈائلاگ اپنی جو میٹنگس ہیں ان کی انٹرنل کے تھرو اس کو پھر آگے ریلے کریں کنوے کریں دوسرے لوگوں کو تاکہ ہر ایک بندہ جو ہے اس کے ثمراج سے وہ فائدہ مند ہو سکے اور ہماری اس طرح ملکی ترقی کا ایک حصہ بن سکے سٹوڈنٹس ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمیں اس کو بھی مزید ڈسکس کرنا ہے ہم نے اس کی ایک جو بیسک آسپیکٹ ہے دیٹ از دی آئی ٹی انفارمیشن جو اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے ان اگلے لیکچر میں ہم جہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوا ہے اس کو یہیں سے شروع کریں گے اور کچھ میں اس میں آرز کروں گا آپ سے کہ جی کس طرح سے جو ہے اس کے جو ہے سمرات کیا ہے اور کن کن ممالک میں جو کمیونیکیشن اور یعنی آئی سی ٹی یعنی کمیونیکیشن کی اور جو ہماری کمپیوٹرائزیشن کی ٹیکنالوجی ہے کس طرح سے اس نے اپنی جو ہے اس کی ریشوز کیا ہیں اور کس طرح سے یہ ایفیکٹ کرتی ہے انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سمپل سی چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھ آئی ہوں گی باوجود پھر اس کے کوئی آپ کو اس میں مشکل پیش آئے کوئی آپ کو اس میں امبیگٹی ہو کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں بلا بلاۃکلف لکھئے گا آپ کو انشاءاللہ فوری طور پہ پہلی فرصت میں اس کے جواب ملے گا اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا خوب دل لگا کے پڑھیے بی اے گڈ اسٹوڈینٹس اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اگلے لکچر تک کے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں